مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے حاضر ہیں آج رمضان مبارک چودہ سو پینتیس سے ہجری کی اکیسویں شب آپ ہے رمضان مبارک کی برکتوں میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی بڑی برکت والی یہ رات ہے اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے آخری اشرے کی تاق راتوں میں پوشیدہ رکھا ہے جو ایک جمہور کا جو کال ہے اور اس میں بھی ایک کال ستائیسویں ہے لیکن روایتیں واضح ہیں کہ اس رات کو یعنی شب قدر کو رمضان کی آخری تاق راتوں میں تلاش کرو ان تا راتوں میں تا راتیں مینس اکیس جیسے آج کی رات تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس یہ پانچ راتوں کو آخری اشرے کی تاک راتیں کہا جائے گا ایک چھوڑ کر ایک رات تو آج پہلی راتیں ارتکاف والوں کی مساجد کے اندر باہریں ہیں الحمد للہ عالی مدی مکر فیضان مدینہ میں یوں تو پورے ماہر رمضان کا ارتکاف جاری تھا لیکن آج ہمارے آخری عشرے کے متقفین نے بھی فران مدینہ میں اتقاف کی سادت حاصل کر لی ہے اور بھی کئی مساجد میں یہ شروع ہو چکا ہوگا اتقاف اور متقفین کے لیے جو بنیادی طور پر جو ایک بات ہوتی ہے وہ شب قدر کی تلاش اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اسلامی بہنوں کی بھی یہ بھی مسجد بیعت یعنی گھر کے اندر جو مسجد نمائک جگہ بنتی ہے نماز کرنے کی اس میں اتقاف کی سعادت حاصل کر چکی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی آخری اشرے کی برکتیں عطا فرمائے اور یہ آخری اشرا کہلاتا بھی جہنم سے آزادی کا اشرا ہے اور اس میں پہلی رات ہی تاکرات ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رات شب قدر بھی ہو تو آپ اور ہم سب مل کر اس رات کو عبادت میں گزارنے کی نیت کر لیں اگر بازار جانے کا خریداری کرنے کا تفریح کرنے کا کوئی بھی طرح کے اگر آپ کا کوئی پلان ہے ذہن ہے تو برائے کرم ترک کر دیجیے زندگیاں تو گزری جائیں گی ایام بھی آئیں گے گزر جائیں گے حقیقت ہے یہ رات بھی گزر جائے گی لیکن چودہ سو پینتیس ہجری کی رمضان مبارک کی اکیسویں شب جو آج ہمیں نصیب ہے اب یہ آنی ہے اگلے سال چودہ سو چھتیس سنہجری اور آنی ہے رمضان میں آنا ہے لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آنے والے سال اکیس رمضان مبارک کی شب ہم زندہ ہوں ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا لمحے کی در سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں مجھے پل کا اندازہ نہیں ہے تو پھر کل کی بات کیا کرنی لہذا اب جو گھڑیاں ہیں اشرائے جہنم سے آزادی کی یہ جاتے مہمان کو خوش کرنے کی خاص گھڑیاں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ کی ان آخری گھریوں کی بھی قدر عطا فرمائے اور ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے اور جو غفلت بھرے یا گناہوں بھرے کوئی پرائننگ ہو سلسلے ہوں کوئی بھی ایسا آپ کا شیڈول ہو سو so پلیز اس کو وائنڈ اپ کیجئے کہہ دیجئے کہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں اور میں گناہوں سے اور غفل سے بچنا چاہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان راتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ہم آپ کو روزانہ نصاب جو زکوات کا نصاب ہے وہ بیان کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا زکوٰ کا نصاب کیا ہے 19 ہزار 2014 زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار جولائی دو زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ جولائی دو ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس روپے اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو دار سنت کا نمبر بھی بتاتے ہیں جہاں پر آپ سر رہنمائی بھی لے سکتے ہیں اور اپنے ذخات وغیرہ سے متعلق فطرہ سے متعلق بھی اگر کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ آٹھ بجے سے نو بجے تک ہمارے اسلامی بھائی آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں آپ انہیں کال کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کل کے سسلے میں ارض کیا تھا کہ انشاءاللہ شاء تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جو پینڈنگ کالس ہیں ان کو میں آج کے سسلے میں لوں گا اور پھر آج کی رات خاص خاص ان معینوں پر بھی بڑی برکت والی رات ہے کہ آج شہنشاہ ولایت میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کی حد بے حد تعریف فرمائی ہیں یعنی میری مراد میرے آکا مولا مشکل کو شیر خدا علی المرتضی کرم کر اللہ تعالی وجہ الکریم کی آج شہادت کی رات ہے اور اکیس رمضان و مبارک کو آپ کی شہادت ہوئی تھی تو آج بڑی رات ہے ہمارے معائنوں کا یعنی دیکھیے شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آج کی رات کو نسبت ہے رمضان سے بھی آج کی رات کو نسبت ہے اور تاق رات سے بھی آج کی رات کو نسبت ہے اتنی نسبت میرے تو محروم رہنا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ وہ حالات ہم نہ پیدا کریں جسے ہم محروم لوگوں میں شامل یا شمار کی جائیں تو انشاءاللہ ان کے بھی متعلق کچھ عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا البتہ آپ کی کالز پہ لے لیتا ہوں اگر آپ کو مزید کالز کرنی ہے تو ہمارا نمبر آپ کے ٹی وی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا آپ کالز کر سکتے ہیں اگر گنجائش ہوئی اور مناسب ہوا تو آپ کی کالز بھی آج کے سلسلے میں لی جا سکیں گی ان شاء اللہ کال سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ احساس کی بارگاہ میں یہ مدی الجا ہے کہ کامیابی کے راستہ میں جس طرح آخر میں احتکاؤ والوں کے تاثرات دکھائے جاتے ہیں تو اگر یو کے اور جو بیرون ممالک سے اسلام بھائی آئے ہیں ان کے تاثرات بھی پیش کیے جائیں تو دل کو اور زیادہ مسرت ہوگی حساب سے دعا ہے کہ ہماری میری اور میرے گھر والوں کے لیے یہ سب مختلف کی دعا فرما دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی بے حساب مغفرت فرمائے اور آپ کے صد کے مجھ گناہ گار کی بے حصہ مغفرت فرمائے ساری امت کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کا مشورہ معقول ہے میں ان اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا بلکہ میرے اسلام میں سن رہے ہوں گے جو ہمارے سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ابھی تک ان متقفین کی جو بیرون ملک سے آئے اگر ان کے تاثرات نہیں ریکارڈ کیے گئے تو ان کے تاثرات بھی ریکارڈ کر کے ہمیں مدنی چینل پر چلانے چاہیے انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کی یہ فرمائش بھی پوری ہو جائے اور میرے اسلام بھائی امید سن رہے ہوں گے ڈائریکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ سب مدینہ جی بول دیجیے گا جی آپ, آپ کا پیغام میں نے ہاتھ وات بھجوا دیا جی اور کون سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شہر سے بات کر رہا ہوں کوئی مزید بتا دیں کہ نفسے ہمارے ہماری جان چھٹ جائے ہمارا نفس, نفس میں مطمئنہ بن جائے اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سب سے بنیادی بات میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائی یہ ہے کہ ہم دعا کی کسرت کریں ہماری ایک تعداد ہے جو دعا کی کسرت نہیں کرتی اگر کرتی ہے تو تھک جاتی ہے کبھی بھی دعا کرتے ہوئے ہمیں اختاہٹ نہیں ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں کفرت کے ساتھ دعا کرتے ہی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نفس امارہ سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں اچھی سے اچھی عادتوں کا حگر بنائے حتیٰ کہ ہمیں اللہ تعالی نفس مطمئنہ یعنی ایک ایسی نف جس سے اللہ بھی راضی اور وہ اللہ سے راضی یا ایت نفس المتمنّ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے اے مطمئن نف ایر کی لوٹ ربی لوٹ رب کی طرف مردیہ و سے راضی تو اس سے راضی داخل ہو جا میرے بندوں میں تو داخل ہو جا میرے بندوں میں ودخلی جنتی اور داخل ہو جا میری جنت میں یہ بس بڑی برکت کی بات ہے ہم آج کی خاص برکت والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس رات اور ولی شہنشاہ ولایت حضرت مولا علی جن کے در سے ولایت بڑھتی ہے ان کی واسطہ پیش کرتے اپنے رب عالیٰ کی حضور کہ یا اللہ ہم سب کو نفس امارہ سے نجات عطا فرما اور یا اللہ ہم سب کو نیک و متقی پرہزگار بنا اور ہمیں نفس مطمئن عطا فرما اور اس کے لیے جو تو تیری رضا والے کام کرنے کی حاجت ہے اللہ ہمیں اس کام کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توجہ دینی پڑتی ہے کسی کام کی کرنے کے لیے غور کرنا پڑتا ہے نفس کو بہت مارنا پڑتا ہے نفس جو ہے نا وہ تغیر ہے اس کے اندر تبدیلی ہے اس کو مولڈ کیا جاتا ہے اس کی اس کو چینج کیا جاتا ہے نفس کے ساتھ ہمیں اپنا وہ محصبہ اور نفس کے ساتھ ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور اگر کسی کے مرید نہیں ہے تو مرید ہو جائیے کہ پیر کامل کا نور ایمانی بھی مریدوں کے لیے یہ نفس مطمئنہ کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے آج کی اس رات یعنی کہ تاک راتوں کا وظیفہ بھی روایتوں میں بیان ہوا کہ خاص دعا حدیث پاک میں ہمیں بیان کی گئی ہے جو شب قدر کی دعا ہے وہ ہے اللہ ان کا تحب تو حب الفا فعارف عنی اللہ ان کا عرفن تو حب الافواہ فعارف تحب العفو ان کا تو حب, تو حب, تو حب یہ دعا کرتے رہنا چاہیے بالخصوص آج کی رات قصرت کے ساتھ یہ دعا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اور قول سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اس معاملے میں میں کوئی اپنا حتمی مجھے ایسی نالج نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا زیادہ افضل ہے یا سننا جو میرے ایم سی آر میں اسلام بھائی اگر ہاں کسی کو ہو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن پڑھنا بھی ثابت ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننا سننا بھی ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سننے کی یعنی قرآن کی تلاوت سننے کو بھی پسند فرمایا ہے اس معاملے میں میرے پاس کوئی حتمی جواب نہیں ہے علی الحبیب صلی اللہ قول سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں فاروق نگر لارکانہ سے علی گور اتاری بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹیز میں آج کر کو ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جو ہمارا موجودہ کو ایجوکیشن کا جو نظام ہے اجنبی لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں رہتے ہیں بیٹھتے ہیں کوئی پردہ نہیں کوئی حیا نہیں اس کو کون جائز کہے گا اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ہر طرح کی گندگی سے پاک و صاف فرمائے سل حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد جی اور کال سنائیے میرا نام شہر اور میں کرنا چیز ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں پسند کی شادی کرنا جائز ہے پسند کی شادی کے حوالے سے میں نے کل یا پرسوں بھی امیر سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے متعلق کیا تھا ہمارے یہاں جو دیکھیں پسند کی شادی ایک سوال کا ایک یوں دو لفظوں میں جواب نہیں ہو جائے گا ہمارے یہاں پسند کرنے کا جو انداز ہے نا وہ بڑے وہ عجیب و غریب ہیں ہمارے پسند کرنے کے لیے پہلے وہ ساری دوستیاں ہوتی ہیں تحفے طائف ہوتے ہیں پھر گھر والے کہتے ہیں میری سے دوستی ہو گئی ہے میری کلاس میں پڑھتی تھی میری کالج میں پڑھتی تھی میری آفس میں کام کرتی ہے میرے محلے میں رہتی ہے اسے بات چیت ملاقاتیں تحفے طائف دینے والے نا جانے اس طرح کے یا دیگر حوالے سے کئی حرام و ناجائز کام کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس طرح پسند کی شادی تو شادی اپنی جگہ پر لیکن یہ سارے جو امور ہیں اجنبی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کے مطلب کے ملنا جلنا پھر ان سے ان کا گرل فرینڈ بننا پھر ان کو تحفے طائف دینا پھر ان سے بلا اجازت شرح بات چیت کرنا اور بھی بہت سارے ایسے خرابیاں برائیاں اور بعض گناہ اس ان افعال میں شامل ہیں البتہ پسند کی بات جہاں تک ہے تو ٹھیک ہے شادی سے پہلے لڑکے کے پاس یہ شرائن اس کو اجازت ہے کہ وہ لڑکی کو پسند کر لے یہی پسند اور پسند کیا کہیں گے آپ پسند کر لے اور اس کے بھی مختلف راستے ہیں ہیا بھرے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ لڑکی کیسی ہے تو اس انداز سے وہ پسند کی شادی کر سکتا ہے اس کے طریقے ہیں جو ہمارے موجودہ جو طریقہ پسند کی شادی کرنے کے بارے چلا ہے کہ پہلے تو وہ ٹھیک ٹھاک گنا کا سلسلہ ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں مجھے لڑکی پسند ہے اور پھر ماں باپ نہ مانے یا کف نہ ملے یعنی رشتہ پروپر نہ ملے اور اس طرح کی چیزیں تو پھر فتنے فساد لڑائی جھگڑے ماں باپ کی ناراضگی اور وہ جو وہ احتجاج اور پھر وہ بھوک ہڑتال اور نہ جانے کیا کہ وہ مر جائیں گے خودکشی کر لیں گے اس طرح کے اب مجھے بتائیے کہ اس کی کہاں کتنی اجازت ملے گی ان تمام تر چیزوں میں پڑھنے کی شرافت کی زندگی گزاریں بہتر زندگی گزاریں اور نارمل ہیں ہاں اگر اللہ بلفٹ بلفٹ کوئی عورت آپ کو پہلی نظر میں اچھی لگ گئی یعنی آپ کی نظر اٹھی اور کوئی لڑکی آپ کی آنکھوں کی طرف آئی اور آپ کو سے عشق ہو گیا اب دوسری نظر نہیں اٹھانی اور اس عشق کو اس نے اس پر بھی ظاہر نہیں کیا اور یہ عشق کو لے کر بیٹھا رہا اور گناہ سے بھی بچتا رہا ہر طرح کے فتنے فساد سے اپنے آپ کو بچاتا رہا اور اسی عشق میں اگر گل گل کے مر گیا تو ایسے شخص کو شہید کر اتواتا شہید کہا گیا ہے اس کو اب ایسا عشق کہاں سے لائیں گے آپ یا تو اس کی داستانیں رقم کرنے کے لیے سارے کے سارے نکل پڑتے ہیں کہ جناب سب سے بڑا عاشق اس صدی کا مطلب وہ میں تو سرجری کیا بولوں چودہ سو پینتیس بولوں بولوں دو ہزار چودہ بولے اس سال کا سب سے بڑا عاشق جانا مجھے ہی بننا ہے تو یا تو اس کو محبت یا عجیب وغیرہ ریکارڈ قائم کرنے کا فیشن چلا ہوا ہے اور اس میں جو خورافات ہو رہی ہیں ان سب کو آپ بھی جانتے ہیں اسلامی بہنیں اس میں شرم و حیا سے کام لیں کسی غیر مرد سے رابطے میں نہ رہیں نہ موبائل فون کے ذریعے رابطے میں رہیں نہ ایس ایم ایس کے ذریعے رابطے میں رہیں نہ سوشل ویب سائٹس کے ذریعے رابطے میں رہیں نہ ای میلس کے ذریعے رابطے میں رہیں نہ ہی کسی اور سافٹ ویئر میسیجز جو پہنچانے کے جو ذرائع ہیں اس کے ذریعے رابطے میں رہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر پلیز حیا کیجیے اجنبی مردوں سے یوں بھاگیے جیسے کہ کوئی زہریل سانپ سے بھاگتا ہے اسی طرح اسلامی بھائی بھی اجنبی لڑکیوں سے بالکل دور رہیں اسلام نے جو ہماری حدود بیان کی ہیں ان حدود میں رہیں ان اندادات میں رہیں گے ان اللہ ہم بھی خیر و آفیت سے رہیں گے اور ہماری وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی خیر و آفیت سے رہ سکتا ہے اور سنئیے تاریخ محمد عمر حضرت صاحبان گھر میں بچے اور بچیوں کو کم عمری سے ہی نماز کی تربیت کا کیا طریقہ اور انداز ہونا چاہی کہ بھی اگر مدنی پول ارشاد ہو تو مزید رہنمائی ملے گی کہ آج کل گھر میں بچے بچیوں کو نماز کے حوالے سے جو سکھانے میں وقت برتی جاتی ہے اس کے حل میں مدنی پول ارشاد فرمائیں سلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت یہ تو اب بہت زیادہ امپورٹینٹ ہو چکا ہے کیونکہ اس وقت جو ہماری انفارمیشنس ہیں معلومات ہیں اس کے مطابق جس طرح نماز قضا کرتے ہوئے آدمی شرماتا نہیں ہے سب آپ جانتے ہیں مدی چراہ کے ناظرین جانتے ہیں یعنی لوگ نماز کا وقت آیا چلے گا کوئی ملامت کرنے والا کوئی بولنے والا کوئی افسوس کوئی شرمندگی کچھ بھی نہیں ہے بہت کم پرسنٹیج رہ گئی یہ مسلمانوں کی جو نماز ادا کر لیتی ہے یہ سب آپ جانتے ہیں اور نماز نہ پڑھنے والے کے لیے کوئی مطلب برائی کوئی نہیں کر گناہ گناہگار برا آدمی گندا آدمی نماز پڑھنے والا نماز قزا کرنے والا گندا آدمی ہے برا آدمی ہے اب نماز جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والا بھی اگر گناہگار نہیں ہے تو بھی گناہ کون ہے بلا اجازت جو اس طرح کی حرکتیں کرے اس کا کیا حال ہوگا لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے بہت برا حال ہے ٹھیک ہے جس طرح نماز قضا کرنے میں بے باقی اسی طرح اب روزہ نہ صرف چھوڑنے میں بھی باقی ہو گئی ہے بلکہ دن دہارے دوپہر کے وقت یعنی بالکل دن دہارے کھانے میں جو روزے کا ٹائم ہے اس میں لوگ کھا پی رہے ہیں کھا پی رہے ہیں لوگ نارمل جیسے کہ رمضان جیسے کہ آیا ہی نہیں ہے ایسی کیفیتیں مطلب لوگوں کی ہو گئی ہیں اور یہ بڑے ما وسوخ ذرائع سے میں ارض کر رہا ہوں اور بڑے آئی ویٹنس کے حوالے سے جو مجھے میرے لوگ کہا انہوں نے کہ ایسا حال ہو گیا ہے کہ مطلب ایک پورے پورے روزے نہیں رکھ رہے بوڑھے روزے رکھ رہے ہو تو جمع روزے نہیں رکھ رہے ہو تو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے بجلی چلی جاتی ہے پنا چلا جاتا ہے گرمی بہت ہوتی ہے یہ بہت ہم سے نہیں رکھا جاتا خدا کا خوف کرو یا روزہ نہیں رکھا جاتا کیا بنے گا اگر یہ روزہ قزا کرنے کی وجہ سے جہنم کی آنکھ میں جھونک دیا گیا اب یہ ہو چکا ہے اس وقت بدقسمتی کے ساتھ ایک چل پڑی اب اگر ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں تو او تو جو روزہ قزا کرتے ہیں نماز قزا کرتے ہیں ان کو نکی کی دعوت دیں ان کو اللہ اور اس کے رسول سے حیات دلائیں اور اس کے کی عذابات کا بیان کریں نیکی کی دعوت دینے کا جو ایک مؤثر طریقہ ہے اس کے مطابق یہ ہو گیا اب ہماری آنے والی جو نسل ہے کمنگ جنریشن ہے جو کرنٹ جنریشن ہے وہ اس تباہی کا شکار نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں بچپن سے ہی روزے کا ذہن دینا شروع کریں سات آٹھ دس سال دس سال میں تو روزہ لازمی تو پر رکھوائیں بچے کا جیسے کہ روزہ اگر نماز سات سال کی عمر میں اس کو نماز کا کہو اگر سات سال کی دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر پڑھاؤن مارے ذر میں شدید نہیں ہے ایک نارمل جیسے کہ اس کو سزا دینی ہے پرت اور جو جیسے کہ ہلکا سا ہاتھ جیسا رکھ دیا چہرے پر مارنا ہے سر پر مارنا اس کی اجازت نہیں ہے لیکن اس کو مطلب کہ مطلب غیرت تو کھائے گی نا یار آپ کا بچہ نماز قزا کرے گا آپ کا بچہ مطلب فرض ہونے کے بعد نماز قزا کرے فرض ہوتے ہوئے روزہ قزا کرے آپ کا بچہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو ہماری کیا ایک باپ کی یا ایک ماں کی کیا غیرت جوش نہیں کھائے گی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کہ وہ یہ مسکراتا رہے گا ایسا نہیں ہوگا نا پاسبل نہیں ہے اس کی غیرت جوش کھائے گی وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی دیکھ کر اس کے اندر ایک وہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے اب اس کے اظہار کا جو شری طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے تو بچپن سے ہی 5 سال 6 سال سات سال کی عمر سے ہی ہاں اب ایسے چھوٹے بچے جن پر روزہ فرض نہیں ہو چھوٹے بچے ان کو عموماً ہم روزہ رکھواتے ہیں اگر ان کو ایسی بھوک لگے کہ بالکل وہ ان کی کیفیت عجیب ہو جائے تو ایسی صورت میں ڈیفینیٹلی اس کو پھر کھانے پینے کی بھی اجازت دی جائے گی بات صرف اتنی ہے کہ ان کی مائنڈ میکنگ کا سلسلہ شروع ہو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں توڑنے کو نماز پڑھائیے گھر میں ہم بھی روزہ رکھیں گے تو ہمارے بچے روزہ رکھیں گے مجھے یہی ہے کہ جن کے گھروں میں بڑے روزہ نہیں رکھے رہے ان کے بچے روزہ کیسے رکھیں گے تو اس لیے یہ سارے مطلب کہ یہ ترکیبیں بننی چاہیے جو میں نے عرض کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے گے تحفے عطا فرمائے آئیے اب کچھ شان مولا کلی کر اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی میں بیان کرتا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ آج میں ان کا ذکر مبارک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالی ان کی برکتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے کچھ ان کے فضائل بیان کروں گا ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا انہوں نے مذاکر امیر المومنین مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ و تعالی وجہ ال کے پاس اس سوال کرنے والے کو بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا آپ کرم اللہ و تعالی وجہ کریم نے دس بار دور شریف پڑھ کر اس کی اتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو دم کے بارے مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو اب کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونکو مارنے سے کیا ہوتا ہے مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی یہ کرامت دے کر کئی کافر مسلمان ہو گئے تو یہ میرے آقا مولا مشکل خوشا شیر خدا کرم اللہ تعالی و ظہل کریم کی شان ہے اور آپ بہت زبردست ب کرامت ثابت تھے اتنی کرامتیں آپ سے اتنی کرامتیں اللہ اللہ اللہ اور کمال دیکھیے حضرت سید ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں شہن شاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کسی نے میر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا حکمت و دانائی کو دس حصوں میں تقسیم کیا گیا حکمت و دانائی کو دس حصوں میں تقسیم کیا گیا نو حصے ازت علی کو اور ایک حصہ اور لوگوں کو عطا کیا گیا یہ ہے میرے آقا مولا علی کرا مول تعالی وجل کریم کی علم و دانائی اور حکمت سے مالا مال آپ کی شخصیت اسی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن مجید سات خلوف پر اترا ہے اور ان میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور امیر مومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایسے عالم ہیں جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں علم ہیں یہ شان ہے میرے عکا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کی خدمت میں امیر علی, کرم و علی و تعالی وجہہ الکریم کی شکایت کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ سن کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمائے لوگو علی کے بارے میں شکایت نہ کرو علی کے بارے میں شکایت نہ کرو اللہ تعالی کی قسم وہ سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے ہیں میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی تو کیا شان ہے کہ اور آپ کے اتنے پیارے پیارے ارشادات ہیں اتنے پیارے پیارے آپ کے انداز ہیں اور اتنی خوبصورت سیرت ہے آپ کی اور دنیا سے اتنی بے رغبتی اور ایسا درس دیتے ہیں ہم کو کہ عزت سیدنا عبداللہ اللہ بن شریک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی نے فالودہ پیش کیا تو آپ نے اسے سامنے رکھ کے عشا فرمایا بے شک تیری خوشبو یعنی فالودے کو سامنے رکھ کر فرماتے بے شک تیری خوشبو عمدہ رنگ اچھا اور ذائقہ لذیذ ہے لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے نفس کو اس چیز کا عادی بناؤں جس کا وہ عادی نہیں یہ ہے بہت خوبصورت بات یہ جو نفس امارہ کا بھی جو ایک سوال آیا تھا کہ ہم نفس امارہ سے کیسے نجات پائیں کیسے نفس مطمئنہ ہم اس کے لیے نفس کے خلاف بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں خواہشات کے خلاف کام کرنے پڑتے ہیں تو ایک مقام اور ایک مرتبہ الحمدللہ ملنے والوں کو مل ہی جاتا ہے تلاوت قرآن مجید کا عالم تھا یا, یا آپ کی کامتوں میں اس کا شمار ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی تعالیٰ کریم بایا پاؤں رکاب میں رکھ کر جو سواری کرتے ہیں گھوڑے پر تو گھوڑے کی جو رکاب ہوتی ہے گھوڑے کی رکاب میں رکھ کر قرآن مجید شروع فرماتے اور سیدھا پاؤں رکاب تک نہ پہنچتا کہ کلام شریف ختم ہو جاتا یہ فتح و رضیہ میں میرے اعلیٰ عادت نے نقل کیا یہ کرام یہ کرامت ہے میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجول کریم کی کہ اتنی دیر میں یہ پورا قرآن ختم کر لیتے تھے نماز کی کیفیت دیکھیے کہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ پر کپ کپی تاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا عرض کی جاتی ہے میر المنین آپ کو کیا ہوا فرمات فرماتے امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے جبکہ میں یعنی امن آدم نے اسے اٹھا لیا اس میں ہمیں نماز کی اہمیت اور نماز کے بعد نماز کی کیا, کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ آیا کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا نماز ادا کرنے جا رہا ہوں ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سارے کام ہم کو نماز میں یاد آ رہے ہوتے ہیں باگتے دوڑتے جیسے تیسے کچا پکا وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کہاں درست پڑھنے ہم کو آتی ہے اے میرے مولا علی کرم والا تعالی وجل کریم کا عشق و محبت رکھنے والوں دماس کیسی ہونی چاہیے یہ ہم کو مولا علی کر رحم و اللہ تعالیٰ وصول کری فرما رہے ہیں کہ ایک امانت ہے جس کو ادا کرنے کا وقت ہے ایک ذمہ داری ہے نماز پڑھنے میں نماز بوجھ نہیں ہے نماز تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور رب تبارک و تعالی کے حضور میں, حضور میں حاضر ہو رہا ہوں اور حدیث پاک میں واضح طور پر ہے کہ نماز یوں پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو ورنہ کم از کم یہ کیفیت تو پالو کہ گویا کہ یہ ہو ذہین کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے ہماری بہت عجیب کیفیت ہے نمازوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی اور کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سادگی کا عالم دیکھیے حضرت سعیدہ عمر بن قیص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ امیر المین کرم اللہ تعالیٰ وجول کری خدمت بابرکت میں عرض کی گئی آپ اپنی کمیز میں پیون کیوں لگاتے ہیں فرمایا اس سے دل نرم رہتا ہے اور مومن اس کی پیروی کرتا ہے یعنی مومن کا دل نرم ہی ہونا چاہیے یہ ہمارے جو صحابہ کرام گزرے نا ان کا یہ بڑا خوبصورت انداز تھا کھانے پینے کے معاملے میں پہننے کے معاملے میں رہنے کے معاملے میں انہوں نے بڑی سادگی اختیار کی اور مطلب خود داری اور اپنے ہاتھوں سے کمانے کا یہ عالم تھا کہ حضرت سیدنا سوید بن غفلا رضی اللہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومن مولا علی کر رہا ہوں و تعالیٰ و جل کریم کی خدمت شراف عظمت میں دارالعمارہ یعنی کوفہ حاضر ہوا آپ کے سامنے جو شریف کی روٹی اور دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا روٹی خشک اور اس قدر سخت تھی کہ کبھی آپ ہاتھوں سے اور کبھی گھٹنے پر رکھ کر توڑنے کی کوشش کرتے تھے یہ دیکھ کر میں نے آپ کی کنیز فدا سے کہا آپ کو ان پر ترس نہیں آتا دیکھیے تو صحیح روٹی پر بھوسی لگی ہوئی ہے ان کے لیے جو شری چھان کر نرم روٹی پکایا کرے تاکہ توڑنے میں مشقت تو نہ ہو نے جواب دیا میر المومنین نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ان کے لیے کبھی بھی جو شریف چھان کر نہ پکایا جائے اتنے میں امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وج الکریم میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا ہے ابن غفلا آپ اس کنی سے کیا فرما رہے ہیں میں نے جو کچھ کہا تھا عرض کر دیا اور التجا کیا امیر المومنین آپ اپنی جان پر اے فرمائیے اتنی مشقت تو نہ اٹھائیں اشا فرمایا اے ابن غفلا دو علم کے مالک کو مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اہل عیال نے کبھی تین روز برابر گیہوں کی روٹی شکم سیرو کرنی کھائی اور نہ ہی کبھی آپ کے لیے آٹا چھان کر پکایا گیا ایک مرتبہ مدین منورہ زاہدہ اللہ شرف و تعظیم نے بھوک نے بہت ستایا تو میں مزدوری کے لیے نکلا دیکھا کہ ایک عورت مٹی کے ڈھیلوں کو جمع کر کے ان کو بھگونا چاہتی تھی میں نے اس سے فی ڈول ایک کھجور اجرت طے کی اور سولہ ڈول ڈال کر اس میں مٹی کو بھگو دیا یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے پھر لے کر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے بھی ان میں سے کچھ کھجورے تناول فرمائی یہ اپنا کتنی ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس کیفیت میں تھے اور پھر سادگی کا عالم دیکھے امیر المومنین ہے اللہ اللہ بولنے کی کے لیے کیا عرض کرو زبان ساتھ نہیں دے رہی ہماری کیفیت بہت عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم فرماتے ہیں یعنی جس نے کنات کی اس نے عزت پائی اور جس نے لالچ کیا ذلیل ہوا کنات یعنی جو اللہ نے دیا ہے نا اس پر صبر کرے بس لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو جائے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر جو ہمارا دل چاہتا ہے نا یار یہ بھی ہو یار یہ بھی ہو تو یہ بھی کھانا وہ بھی کھانا یہ بھی پینا یہ بھی اس نے ہم کو بہت ستایا ہے بہت ستایا ہے آج پورا نہیں ہوتا تکلیفوں میں ہے اتنے سارے مسائل سے دو چار ہیں اللہ سادگی عطا فرمائے اللہ ہمیں کفایت شیاری عطا فرمائے اب عید کی خریداری پر جو اس طوفان اٹھا ہوا ہوگا بعض گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہوں گی آپ کو پہلے کہا تھا کہ کپڑے لینے ہوں گے جوتے لینے ہوں گے میچنگ لینی ہوگی وہ کہہ رہا میں کیا کروں میں مروں کہاں سے پیسے لاؤں کدھر سے پیسے لاؤ ڈاکہ مارو چوری کرو کیا میں بھی موبائل چھینو ہاں جاؤ موبائل چھینو جا ڈارو ڈاکہ مارو چوری کرو کیا عید کے دن بچے کپڑے نہیں پہنیں گے کیا عید کے دن ہم یہ نہیں کریں گے کیا عید کے دن ہم وہ نہیں کریں گے ارے بھائی جو لڑائی جھگڑے باز جگہوں پر ہو رہے ہوتے ہوں گے علامان وال حفیظ یہ کون سا طریقہ ہے یار یہ, یہ،, یہ عید ہے کیا اولاد اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے عید منا سکے گی کیا اس طرح مطلب کہ ایک دوسرے سے لڑائی کر کے ہم عید منائیں گے کہ عید ایک دوسرے کو ناراض کر کر دل توڑ کر صرف عمدہ کپڑے پہننے کا نام ہے کہ عید اس طرح کی مطلب کہ فتنہ برپا کر کر صرف عمدہ غذائیں کھانے کا نام ہے عید تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے ایک خوشی کا دن ہے اس میں تو مطلب کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اچھے کپڑے پہننا عمدہ کپڑے پہننا نئے کپڑے پہنا اچھی بات لیکن اس کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا پوزیشن نہ ہو پھر بھی لڑنا پھر بھی الجھنا اور سادگی سے ہٹ کر کام کرنا کہ جس انداز پر اس کپڑے خریدے جاتے ہیں اور جو اس وقت مارکیٹوں کا حال ہوتا ہے جیسے کہ کل, کل چلی تھی وہ بات کہ وہ کہہ رہے تھے میں دو رمضان سے دیکھ رہا ہوں کہ اس مارکیٹوں میں رش ختم نہیں ہو رہا بڑھتا چلا جا رہا ہے کون سی مہنگائی ہے کون سی تکلیف ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا مگر میں تکلیف ہے مہنگائی ہے لوگ پرابلم میں ہیں لیکن محبت اور پیار سے بھی تو کوئی کام ہو سکتا ہے عبادت اور ریاست میں بھی, بھی تو بات کرو کہ صرف خریداری پر بات کریں گے تو جو بھی اگر خریداری کے معاملات ہیں عید کی تیاری کرنی بھی ہے تو این شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت کے مطابق خود کو گناہ سے بچا کر اور نیچے پریزگاری کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عید کی خوشیاں رب کی رضا میں ہیں عید کی خوشیاں رب کی ناراضگی میں نہیں ہیں عید کی خوشیاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم علی علی کی ناراضگی میں نہیں ہے. اس میں کیا یہ تو مطلب اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ہم کچھ خوشی منائیں گے یہ تو دعوتوں میں سا عجیب و غریب ہوتا ہوگا عید کے دن تو اب تو پتہ نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تو لڑکیاں ہاتھ ملاتی تھی اب لڑکے اور لڑکے گلے ملتے ہیں اب اللہ اللہ بہتر کرے ہمارے حالات کو یہ کیسی خبریں ہیں یہ کیسی خبریں ہیں کہ کیا مطلب اجنبی لڑکے اور لڑکیاں گلے ملیں گے اکل کام نہیں کرتی آپ لوگ تو اس کو برداشت کریں گے آپ کی بیٹی کسی اجنبی لڑکے سے گلے ملے یا آپ کا بیٹا کسی اجنبی لڑکی سے گلے ملے اس کو کچھ یہی روک دیں ہم تو پہلے کہتے گئے برقا پہنو نہ برکا نہیں برکا نہیں برکا نہیں چادر چادر چادر نہیں چادر نہیں چادر نہیں نہیں نہیں نہیں دوپٹا بھی گیا ہاتھ ملا ارے بھائی کیا آپ کہاں جاؤ گے گلے ملیں گے اب آگے کہاں بڑھنا ہے آ جاؤ مدی برقے کے اندر پردے کے اندر ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں اسلام نے چادر و چار دیواری دی عورت کے لیے اور رہے نا اس سے, اس سے نکلے, کہاں تک پہنچے اب اجنبی مرد ہو اور اجنبی عورتیں گلے ملیں گے تصور کیجیے رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں بے تکلفی کا یہ آلم ہو چکا یہ بے تکلفیاں عظیم گناہوں کے کا روپ دھارنے لگی ہیں روکیے میرے مدنی چلیں کہ ناظرین جی جی آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز روکیے یہ اس یہ, یہ, یہ, یہ بہاؤ میں بہتے رہیں گے کہاں کے کہاں نکل جائیں گے منزل بھول جائیں گے کامیابی کا راستہ یہ نہیں ہے اس کو اس کو ترقی نہیں کہتے کہ لڑکا لڑکی گلے ملے کیا ترقی ہوگی کون سا گلا لڑکے لڑکی گلے ملے تو کوئی کمپیوٹر بن جائے گا یہ دونوں لڑکے لڑکی اچنبی لڑکے لڑکے ہاتھ ملیں گے تو, تو کون سا راکٹ بنا لیں گے آپ لوگ وہ کون سی سائنس وہ کون سی ترقی ہے جو بی آئی سے ملتی ہے مجھے آپ بتا دیجئے کو ترقی کا نام مت دیجئے ترقی اور سے ہے اور ہے ہم ایجوکیشن کے نام پر ماڈرنزم کے نام پر جو کچھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے جن، جس کلچر کو دیکھ کر آپ یہ کر رہے ہیں نا وہ کلچر بھگت رہا ہے بہت بھگت رہا ہے آپ مضامین دیکھ لیجیے وہ بہت بھگت رہے ہیں پشتا رہے ہیں کہ کاش ہم یہ ماحول نہ لاتے ہیں ماں باپ پچھتا رہے ہیں بی بی پشتا رہے ہیں اولاد پشتا رہی ہے ابھی اٹھارہ انیس بیس سال کے لڑکوں کو نہ سمجھ پڑے ان کو آزادی میں مزہ آتا ہے لیکن جب یہ آزادی لیتے لیتے لیتے لیتے جب ان کی اولاد ہوتی ہے اور یہ بھی بچپن سے کہتے ہیں آزادی آزادی آزادی لیکن جب اپنی اولاد کو آزادی دیکھتے ہیں تو ان کے آنکھیں خون کیا سر ہوتی ہیں پھر ان کو یاد ہوتا ہے ہم بھی تو اسی آزادی کو روتے تھے اور ہم نے بھی تو بہت تباہی کی تھی اب ہو گئی تب اب کتنی تباہی چلانی ہے رک جائے نا فل اسٹاپ لگائیے ہاں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شب ہے آج کسی شب ہے اور رات ہے کیا اجب آج لائی لطور قدر ہو رک جائیے فل اسٹاپ لگا دیجئے بریک لگا دیجئے بے حیائی کا دروازہ بند کر دیجئے بے حیا کا گلا گونٹ دیجئے پلیز روک دیجئے خود کو اسٹاپ ہیئر کس رک جاؤ آگے مت بڑیے بہت بھی ہیائی ہو گئی ہے ہمارے یہاں مارکیٹیں بازار ہیں ارے حیا والے کپڑے نہیں ملتے بچوں کے لیے بچوں کے لیے کپڑے لینے جاؤ تو حیا والے نہیں ملتے سلیو لیس کپڑے پینٹیں اور پتہ نہیں ٹی شرٹیں لڑکیوں کے کپڑے لڑکیوں والے نہیں رہے کیا کپڑے پہنیں گے عجیب اور غریب ہو گیا ہے جوان لڑکیوں کپڑوں کی تو کہانی کچھ اور ہے ان کو نہ آپ پہنتی ہو کو نہ شرم آئے کہ یار یہ کپڑے کے ہمارے پہننے کے آپ کا دوپٹہ نہ ہو آپ کو شرم نہ کی چادر نہ ہو تو کو شرم نہ آئے آنی چاہیے نا شرم بگیر دوپٹے کے چادر کے بگیر پردے کے اجنبی کے آگے اس طرح بے پردگی کرنے میں نہ شرم نہ آئے آئے بالکل شرم آنی چاہیے کیوں نہیں آنی چاہیے شری پردہ اللہ ہمیں مدنی برکا اتا فرماد ہمارے اسلامی بہنوں کو اور دعا کریں میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق ہی میں مچلیں انہیں بنانا مدنی مدینے والے کوشش جاری ہے دعوت اسلامی کی بھی کوشش جاری ہے آپ بھی کوشش کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر اجازت ہو تو پھر باپا کی طرف چلیں اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبارکات محمد اللہ کو اللہ کہتے ہیں اللہ کو اللہ بھی کہہ سکتے خدا بھی کہہ سکتے ہیں تعالیٰ عالم و رسول عالم پزب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب صلی اللہ تعالی و رحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد یا کو بستاری لالیاں پنجاب سے سوال ہے کہ آج کل چونکہ جس طرح یہ لوڈ شیڈنگ کا بہت زیادہ معاملات ہیں اور اکثر گھروں میں جنریٹر وغیرہ چلائے جاتے ہیں عموماً رات کے وقت پاس جنریٹروں کی آوازیں بہت ہی عجیب اور بھیاک قسم کے شور کے صورت میں نکلتی ہیں ایسی صورت میں اڑوس پڑوس کے گھروں کو کافی تکلیف ہوتی ہے تو جو لوگ اس طرح جنریٹر استعمال کرتے ہیں ان پر کیا شرعی حکم لگے گا آیا ان کا اس طرح جنریٹر السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ لا وبرکاتہ میں نہیں جانتا میرا نام تارک سمود ہے میں مدینہ سے بات کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ کیا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا نہیں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا و اللہ رسول حبیب صلی اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبد المنان اختاری کوئٹہ سے حاجی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بیٹا اگر کمانے کے آئل کو جوان ہو پھر بھی اگر اسے کوئی روزگار نہ ملے تو وہ اپنے والد صاحب کے کمائی سے کس قدر استعمال کر سکتا ہے جواب عنایت فرما کر مشکور فرمائے جزاک اللہ والد صاحب کو چاہیے کہ ایسے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ حسن اخلاق کے ساتھ اور ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ترکیب بناتے رہیں اور کوشش کی جائے کہ والدین پر بوجھ نہ ہی پڑے تو بہتر ہے عموماً ہمیں روزگار نہ ملنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت اپنے مطلوبہ جاب کی تلاش میں مطلوبہ کام کی تلاش میں رہتے ہیں اور پھر ہمارا ایک سیلری اسکلس ہمارے اندر ایک ہوتا ہے کہ اتنا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اس سے بعض اوقات بے روزگاری ہو جاتی ہے گھر والوں کی بعض کا خواہشیں ہوتی ہے کہ نہیں اتنے چھوٹے میں نہیں نہیں نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ عام طور پر اگر درست روزگار مل جائے تو اس کو لے لینا چاہیے تاکہ گھر والوں کا بوجھ بانٹا جا سکے اگر والد صاحب تو عموماً کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں اس میں فضول خرچی سے بچے اپنے اڑانے سے بچے کفایت شاعری سے کام لے ضرورت کی چیز کرے تو والد صاحب وغیرہ عموماً اتنا منع نہیں بھی کرتے اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اس میں اپنے آپ کو نارمل پوزیشن میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق کرتا فرمائے آئیے امیر سنت کی طرف چلتے ہیں صحبیب صل الله تعالی تعالیٰ